مدن چرن کے ناظرین شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات اور مدنی مذاکرے کی جھلکیاں نامی سلسلے میں ہم سب حاضر ہیں اللہ تبار کو تعلی پاک میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان کے اے ایمان والو اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں اور تم میں سے جو ان سے دوستی کریں وہی ظالم ہے تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان جب ہم لائے تو یقیناً ان سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے ہمیں محبت ہونی چاہیے اور جہاں پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کا تذکرہ ہو تو یقیناً ان سے محبت کے سبب دنیا اور آخرت میں ہمیں ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی سید الشہدا امام علی مقام امام کشنا کام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر مبارک خصوصیت کے ساتھ ان دنوں میں ہوتا ہے اور آج شب عشورہ ہے آئیے ذکر حسین ب زبان امیر اہل سنت سننے کی سادت حاصل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ایک بار محبوب پروردگار دگار جل جلال صلی اللہ تعالی وال نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک سجدہ بہت طویل ہو گیا جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ اکرام نے کیا یا رسول اللہ عز و, و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سجدہ بہت طویل ہو گیا تھا کیا اس دوران وحی نازل ہوئی یا کوئی دوسرا غیر معمولی واقعہ پیش آیا ارشاد فرمایا میرا بیٹا حسین میری پیٹھ پر سوار ہو گیا تھا اور میں نے اس لیے سجدے کو تول دے دیا میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے جو تھے سجدے میں کبھی کبھی پشتے اتر پر سوار ہو جایا کرتے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو تول دے دیا کرتے کہ سجدے سے اٹھیں گے یہ شہزادے گر پڑیں گے انہیں چوٹ آ جائے گی تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی اتنی تکلیف بھی گوارا نہ ہو کہ پیٹھ سے گر جائے اور چوٹ آ جائے انہیں شہزادوں کو دشت کربلا میں زخموں سے چور چور کر کے گھوڑوں سے گرایا گیا اور ان کی گردن پر سجدے کی حالت میں خنجر پھرایا گیا حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نما ایک روز جب نن منع تھے مسجد نبوی شریف علی صاحب صلات و السلام میں داخل ہوئے اس وقت تاجدار صالب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمبر رحمت پر بیٹھے خطبہ ارشاد فروا رہے تھے اور صحابہ کرام علی موردوان توجہ سے سن رہے تھے وہ دونوں حقیقی مدنی منے گرتے پڑتے اگر بچے ہوتے چھوٹے سے گرتے پڑھتے گرتے پڑھتے اپنے نانا جان کی طرف بڑھ رہے تھے چوہی مدینے کے تاجور صلی سن علیہ وسلم کی مبارک نظر ان پر پڑی خطبہ روک کر منبر اتہر سے نیچے اتر کر دونوں شہزادوں کو بڑے پیار سے اٹھا کر اپنی بغلوں میں لیا پھر واپس منبر پر تشید لائے اور دونوں بچوں کو اپنے برابر بٹھا کر خطبے کا دوبارہ آغاز فرمایا حضرت سیدنا اللہ عثانہ بن زید رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں کسی کام کے لیے محبوب رب العن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربارے پور بہار پر حاضر ہوا آپ اپنی چادر میں کوئی چیز چھپائے ہوئے گھر سے باہر تشریف چھوٹ لائے جب میں اپنی گفتگو ختم کر چکا تو ارس کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے چادر میں کیا چھپا رکھا ہے آپ نے جب چادر کو ہٹایا تو اس کے نیچے سے ایمام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی نما ظاہر ہوئے پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاپ فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے نو نحال ہیں اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اور جو ان سے محبت کرتے انہیں بھی تو محبوب رکھ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک موقع پر لوگوں میں کچھ رقم تقسیم کی دوسروں کو تھوڑا تھوڑا حصہ دیا مگر امام حسن اور امام حسین رضی اللہ کو دس دس ہزار درم پیش کیے یہ دیکھ کر آپ کے شہزادے سیدرا عبد اللہ رضی اللہ نے عرض کیا ابا جانے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے شہزادے نے عرض کیا ابا جان آپ جانتے ہیں کہ میں بہت پہلے اسلام ضایا ہوں ہجرت بھی کی ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں بھی شریک رہا ہوں اس کے باوجود آپ نے ان دونوں شہزادوں کو زیادہ حصہ فرمایا اس میں کیا حکمت ہے یہ سن کر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہو نے ارشاد فرمایا رب اللہ تم ہی بتاؤ کیا تمہارا نانا ان کے نانا کی طرح ہے کہ ان کے نانا تو نیچے میٹھے مستفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا تمہاری نانی ان کی نانی کی مانند ہے تمہاری ماں ان کی ماں کی طرح ہے تمہارا مامو ان کے ماموں کی طرح ہے تمہارا چچا ان کے چچا جیسا ہے تمہاری پھوٹھی ان کی پھوپھی کی مسلط عبد اللہ سنو ان کے نانا جان تو رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی وسلم ہیں ان کی نانی جان حضرت سیدتنا النا صدیت رضی اللہ تعالی عنہا ہیں ان کی امی جان حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ تعالانہ ہے ان کے مامو جان حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کے چچا جان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ ہو ہے اور ان کی پھوپھی جان حضرت سیدتنا تعالیٰ حانی رضی اللہ تعالیٰ ہاں تو واقعی مخفی نہیں کسی سے بھی عظمت حسین کی, کی ہے بیان نبی نے فضیلت حسین کی کی ہے بیان نے فضیلت حسین کی, کی, فضیلت حسین کی صلو علی الحبیب وسم اللہ تعالیٰ محمد و و صحبہ بارک و وسلم امیر علیہ سنت کے بیانات میں ایک بڑی خوب برکتیں ہیں بارہا ایسے مدنی بہاریں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ ان بیانات کے ذریعے اس اس طرح کے معاملات کا یعنی اس طرح کے واقعات رونما ہوئے ہیں ایک اسلامی بہن کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ امیر علیہ السنت کا ایک بیان مطلب ان کا کچھ اس طرح سے بیان کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ روزانہ ایک بیان سننے کا ان کا معمول تھا تو امیر علی سنت کا آڈیو بیان اطاعت کسے کہتے ہیں تو اس بیان کو انہوں نے سنا اور سن کر وہ آرام کرنے لگی تو اس میں امیر علی سنت نے ایک واقعہ بیان کیا کہ سرکار علیہ السلاط وسلام مطلب جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور ایک موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰنہ کو دشمنوں کی طرف بھیجا کے معلومات کر کے آئے لیکن ساتھ میں ان کو یہ بھی تاکید فرمائی کہ آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا بس خاموشی سے دیکھ کر واپس آ جائیں وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے اور تشریف لے جا کر انہوں نے وہاں جائزہ لیا ایک موقع پر دیکھا کہ ابو سفیان جو اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ ایسی حالت میں تھے کہ بآسانی مطلب تیر مارا جا سکتا ہے تو انہوں نے تیر کمان پہ چڑھایا لیکن پھر یاد آیا کہ سرکار نے فرمایا کہ کچھ حرکت نہ کرنا واپس تشریف لیا ہے اور کچھ ہی دن عرصے کے بعد ابو سفیان جو ہے وہ اسلام سے قبول کیا اور اسلام کو بہت طاقت بھی ملی تو وہ واقعہ جو پورا انہوں نے مطلب امیر علیہ سنت نے بیان فرمایا اور ان اسلامی بہن نے توجہ کے ساتھ اس کو سنا وہ کہتی ہیں کہ جب میں سوئی میرے سر کی آنکھیں بند اور دل کی آنکھیں کھل گئیں اور مجھے خواب میں بےآنی ہی وہ منظر جو امیر احمد سنت نے اپنے بیان میں فرمایا میں نے خواب میں وہ پورا منظر دیکھا الحمد رب العالمین اس خواب میں مجھے کئی صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ میٹھے میٹھے آکا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی کی زیارت بھی نصیب ہو گئی کیا بھائی کیا بھائی اللہ کے اس ولی کے بیانات کو ہم اگر توجہ کے ساتھ سنیں اور واقعی وہ جو جذبات ہیں وہ جو کیفیات ہیں کہ جن کیفیت میں امیر اہل سنت اپنا جو مطلب پوائنٹ ہے وہ بیان کرتے ہیں تو اگر وہ اس کو حاصل کیا جائے اس کیفیت کو جذب کرنے کی کوشش کی جائے اور وہ تمام معاملہ جو آپ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ابھی اس کلپ میں ہم اس مدنی گلدسے میں ہم نے دیکھا کہ امیر علیہ سنت نے ان اس بیان میں ایک مطلب وہ چیز ہمیں بیان کی کہ ایک طرف تو ہمارے پیارے پیارے آکا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ول وسلم کا اپنی پیٹھ سے امام حسین کا گرنا گوارا نہیں اور سجدہ طویل فرما دیا تو دوسری طرف ان ظالموں نے جب زخمی کر کے اسی حسین رضی اللہ تعالیٰوں کو گھوڑے سے گرایا ہوگا تو آکا علیہ الصلاۃ السلام کو کتنا رنج ہوا ہوگا کتنی تکلیف ہوئی ہوگی تو اتنی عظمت و شان کے مالک تو جنہوں نے ان سے دشمنی کی بغض رکھا دعوت کی وہ کس قدر مطلب ان کے لیے یہ بدرسی بھی ہے تو بہرحال میرے میٹھے مجھے اسلام بھائی مدنی چرن کے ناظرین یہ الحمد للہ امیر السنت کے بیانات کی برکتیں ہیں کہ آپ نے جو بیانات کیے آپ نے جو واقعات بیان کیے جو آپ کے سمجھانے کا طریقہ ہے وہ اتنا سہل اتنا آسان اور ایسا پر اثر ہوتا ہے کہ الحمدللہ جب ان باتوں کو سن کر کوئی آ, سمجھنے کی کوشش کرتا ہے لینے کی کوشش کرتا ہے تو پا سکتا ہے تو ماہ محرم الرام یہ اپنے ساتھ بہت زیادہ آ, نصیحتیں ملتی ہے اس میں مدنی پھول ملتے ہیں آشورے کی رات شروع ہو چکی کل آشورے کا دن ہے آئیے امیر سنت سے تربیت حاصل کریں کہ آشورے کے روز ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے آئیے دیکھتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد اور یہ بڑی اہمیت کا عامر ہے اور اپنے اندر اور کچھ رکھتا ہے ہےشورے کے روز ان کاموں کا کرنا مستحب ہے نمبر ایک غسل کرنا بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو کوئی آشورے کے روز غسول کرے گا انشاءاللہ شاء سارا سال بیمار نہیں ہوگا مفتی احمد یار خان نحیبی رحمۃ اللہ علیہ سبب یہ بیان فرماتے ہیں کہ آشورے کے روز تمام پانیوں میں دم دم پہنچتا ہے نمبر دو سورمہ لگانا مفتی احمد یار خان نعیبی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں آشورے کے روز جو سورما لگائے گا وہ کبھی آشوب چشم یہ آنکھ کی بیماری ہے آشوب چشم میں مبتلا نہیں ہوگا یعنی اس سال اس سال کا اس کا وہ انشورنس ہو جائے گا کہ اس کی آنکھوں کو آشوب چشم نہیں ہوگا کہا جاتا ہے کہ کشتی نو جب آشورے کے روز کو ٹھیری تو کشتی نو علیہ سلا تو سر میں جو حضرات سوار سے سیدنا ننو علیہ سلاح کے امتی ان کو آشو میں چشم ہو گیا تھا تو اللہ تبارک و مطالعہ کی طرف سے ان کو یہ اداش تجویز ہوا کہ سب لوگ سرما لگائیں یہ سرما لگانا سب سے چراہے نمبر تین نوافل پڑھنا نمبر چار اہل و پر فرافی کرنا جو آشور کے روز اپنے اہل و پر فراخی کرے گا اچھے کھانے کھلائے گا ان کو خرچیاں دے گا تو ان شاء اللہ سارا سال اس کے گھر میں و برکت ہوگی نمبر پانچ روزہ رکھنا آشوریہ کے دن روزہ رکھنا اس کے سواب تو آپ نے سنا نو اور دس کا رکھے یا دس اور گیارہ کا کیونکہ یہودی ابھی دس تاریخ کا روزہ رکھتے تھے حضرت موسع علیہ السلام کا یوم نجات مناتے تھے مزید شریف میں تو ہمارے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کا دن منانے کے ابھی اس میں مضامین موجود ہیں تو اس لیے آپ نے بھی روزہ رکھنے کے لیے شاپ فرمایا ہمارا ہمیں نو دس یا دس گیارہ رکھنا ہے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو شورے کا روزہ جو ہے وہ رمادات کے روزے فرد ہونے سے پہلے بعض روایتوں کے مطابق فرض تھا اب فرض نہیں نمبر چھ سیادت کرنا یعنی مریض کی سیادت آشورے کے دن کرنا یہ بھی مستحب ہے ایک اچھا کام ہے نمبر سات سلحا کرنا یا تو مسلمانوں میں رنجش ہو تو ان میں سلح کروا دینا کہ جو چرچ آشورے کے دن دو دو دشمنوں میں سدھا کروا دیں دشمنی ہوئی جاتی جو رنجشیں ہو جاتی ہیں آپس میں مسلمانوں کی تو اللہ اس کے دشمن کے درمیان قیامت کے دن سدھا کروائے گا اور جنگل اس کے لیے واجب کر دے گا تو حقوق الباعت جنہوں نے طلب کیے ہیں قیامت کے روز سدھا کرنے کی بہت سخت عادت پیش آئی تو جو دنیا میں آسورے کے دن سدھا کروائے گا تو انشاءاللہ قیامت کے روز اس کے لیے بھی سلح کروائی جائے گی اور جنت اس کے لیے واجب کر دی جائے تو جو اپنے سے ناراض ہیں رشتے دار عزیز تو احباب کم از کم آشورے کے دن جا کر خود آگے بڑھ کر ان سے سلوک کر لینی چاہیے صرف آشورے کی حد تک نہیں ہوتے بلکہ آشورے کا انتظار سے مت کرنا ابھی سے کر لینا کہ زندگی کا بھروسہ دیکھیں نمبر آٹھ یتیم پر شفقت اور سلوک کرنا تو جس کی ماں یا باپ یا دونوں فوت ہو گئے ہوں ऐसा کوئی نہ پالے یا نہ پالے گا آپ کے مطلب یا دیکھیں توجہ میں ہو تو دست شکت پھیر دیجیے گا اور خدمت بھی کر دیجیے گا نمبر نو عالم اور طالب علم کی زیارت کرنا نمبر دس دعا مانگنا اس کے علاوہ بھی بعض آپ میں چند چیزیں ہیں نمبر ایک خوف خدا سے رونا نمبر دو نماز جنازہ تلاش کر کے ادا کرنا جنازہ ڈھونڈ کر نماز جنازہ ادا کی ہے اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کرنا ہم مسلمانوں کی قبروں پر حاضری دینا نمبر چار سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا بزرگوں کے نزدیک حضرات حسانین اور چہدائے کربلا ردوان اللہ علی اجمین کی فاتحات دلانا اور ست نجا پکانا ست نجا یا ست ستناجا یہ اس غذا کو کہتے ہیں جس میں سات قسم کے اناج ڈالے اور یہ بھی کشتی نوہ سے بھی رب ہے کسی میں ایک ہی برتن میں سات قسم کے اناج پکائے تھے اس کو آج کل کچڑا کہتے ہیں اور عوام النا جس کو حلیم کہتے ہیں وہی حلیم کہنے میں مزہ نہیں آتا کیوں سیدنا ایک بار سرخ رنگ کا سیب ہاتھ میں لے کر فرمایا تھا. یہ تو بہت ہی لطیف ہے غیر سے آواز آئی ہمارا نام سیب کے لیے استعمال کرتے ہوئے حیا نیا تھی اللہ اشر نے چالیس دن کے لیے اپنی یاد آپ کے دل سے نکال دی آپ رحمت اللہ تعالی نے بھی قسم کھائی تھی کہ اب کبھی کا پھل نہیں کھانا دیکھا آپ نے لطیف ٹائڈ مانا لفظی مانا لوہری مانا عمدہ آپ نے لطیفہ مگر چونکہ لطیف اللہ نام ہے اس لیے رحمت اللہ نے تمبی کی تو اسی طرح حلیم یہ اللہ اجدہ کا صفاتی نام اب چونکہ کھچڑا نام موجود ہے اردو میں کھچڑا ہی کہتے اس کو تو کھچڑا نام ہوتے ہوئے اللہ تباہ و ہوا کا پاک نام ایک غذا اور ہم کیوں استعمال کریں گے ہم کھچڑا کھاتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ حلیم کہنا ناجائز ہے ہم عشق کے بنتے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے میں تو اللہ کہ محبت پیس کر رہا ہوں ورنہ حلیم کہنے کو ناجائز نہیں کہہ رہا تو کھچڑا کہنا بھی تو ناجائز نہیں ہے حلیم کہنا واجب بھی نہیں ہے کہ میں لا گارا حلیم کہوں تو میں جو کہنا کہوں مجھے کیوں مجبور کرتا ہوں اللہ کرے دل میں اتر جائے اتر جائے میری بات تو میرے پیارے پیارے اور میٹھی کے سائیں بھائی جو سب پکانا مطلب بزرگوں کی نسبت سے ہے کہ اس دن سب سے نجا پکایا جائے کھچڑا پکایا جائے سات اناج اس میں ڈالے تھے اور یہ مطلب چودہ کر بلا کا اشار سو رس سے کیا جائے تو خیر وہ کھچڑا تو دھوم سے پکتا ہے سات قسم کے اناج کا چلو آج بہری بات سونا کوئی بات نہیں ہم خیال رکھیے سات قسم کے اناج ڈالنا کو فرض و عاجیب نہیں ہے تو ایک نسبت ہے سیدنا نوح سید اللہ نوح اللہ نبینہ اور اس طرح تو فراست ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ آشورے کے روز حضرت سیدہ شہار بانو رضی اللہ عنہ یہ جی حضرت سیدہ تو نا سکینہ ربی اللہ نہ والدہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو بچوں کی امی جان روز روزی میں ڈال کر چولے پر رکھا تھا تو, اناس تو تھا نہیں عالم تھا تو سے نجا قائم ہوا کہ ساتھ سرا کے اناج پکانے کا رواج ہوا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امان علی مکا کی شہادت کے بعد جب یزیدی اپنے مرے کٹوں کو گڑوں میں داغ کر جل دیے اور سودا کر بنا کی مقدس لاشوں کو بے گورو کپن چھوڑے تو قریب کوئی مکان کا وہاں سے کچھ مسلمان آئے اور انہوں نے اس کی تجہیز و تقسیم کی اور انہوں نے مطلب کچڑا ان کے سارے ثواب کے لیے پکایا چلیے اس کی اصل کچھ بھی ہو یہ تو کنفرم ہے کہ شریت نے کھچڑا پکانے کو منع نہیں فرمایا اور کسی کام کے جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ شریعت سے منع نہ کیا ہود مستاہ سمجھ میں آ گیا ہوں تو اسی لیے کھچڑا جو ہے ستنا جا اس کو بھی شریعت سے منع نہیں فرمایا آشورے کے دن اس کو بنایا جائے اور اشارے کیا جائے بہت سے برکتیں حاصل ہوں گی تو پیارے پیارے اور میٹھی مٹے سائیں بھائیو مزید آشورے کے دن جو کام کرنے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ دس مسلمانوں سے مسافر کیا جائے اس دن کم از کم دس آیتیں پرانے پاک کی پڑی جائیں یا جیسے پاس پہ آشورے کے دن قرآن کی دس آیتیں پڑھنے والا تمام سال کی تلاوت کا ثواب پاتا تھا اور آج کی ایک نیکی ہزار نیکی کے برابر ہے آج کے روزادار کو ہر سو کے عبد میں سات سو برس کی عبادت کا ثواب پیستا تھا اور گنا سے بالکل پاک ہو جاتا ہے اصل عرض وزل اس کو سہمتوں سے بچاتا ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی مختفت القلوب میں فرماتے ہیں سابارانی کے ایک منکر روایت میں اس دن یعنی بروز آشورا ایک درہم ہم سزا کا کرنا ساتھ لاکھ درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلم وقی اتنا, اتنا مطبع اس میں معمولات امیر علی سنت نے آشورے کے بیان کر دیئے کہ جیسے جیسے بیان ہو رہے تھے تو اگر ہم ہاں مطلب ان بیانات کو سن کے مطلب تھوڑا سا اگر اپنا ذہن بنا لیں کہ یار یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے مجھے سلو کرانی ہے اور واقعی بات ایسے ہوتے ہیں افراد کہ جو خاندان میں بہت ان کا نمایاں مطلب نام ہوتا ہے کہ اگر وہ شاید کسی کو کہیں کہ چلو چھوڑو ملو آپ کوئی ضرورت نہیں ہے ایک دوسرے سے تعلقات ختم کرنے کی یہ جملہ کہنے والے بھی لوگ ہیں لیکن چونکہ اس کا عجر و ثواب نہیں جانتے کہ کس قدر زبردست عجر و ثواب ہے کہ ان کے لیے مطلب ایسی ایسی بشارتیں بیان کی جائیں کی جا رہی ہیں تو اب یہ مبارک دن ہیں جن میں یہ مبارک مطلب یہ معاملات بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ یتیموں پر شفقت سے ہاتھ پہ نہ تو مجھے یاد آیا تھا کہ ایک مرتبہ امین اللہ سنت لیں کیونکہ ظاہر ہے اگرچہ ہم مطلب یہ بھی ذہن رکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جناب بہت پڑھے لکھے ہیں بہت کچھ معاملات تو ایک مقام پر کافی اسلام پہ جماعت ہے تو یہی آشورے کے فضائل پہ بیان کرتے کرتے امیر اصل فرمایا کہ جو کوئی کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے تو ویسے بھی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے تو ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے تو امیر از سوال فرمایا کہ یتیم کون کونظار عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ جس کے ماں باپ میں سے یا دونوں میں سے یا دونوں یا کسی کا انتقال ہو گیا تو یتیم ہوگا تو امیر رضولت نے اس میں مطلب اور مزید وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ اب لوگ آتے ہیں کہ جناب یتیم بچیوں کی شادیاں ہیں اور تو کا اس کا مطلب تو یہ کہ جو بھی بڑی عمر کا ہے یار اس کے ماں یا باپ کا انتقال ہو گیا ہوتا ہے تو اب کسی بوڑھے کے سر پہ ہاتھ پھیرے تو کیا ہمیں اس یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا ثواب ملے گا تو پھر خود ہی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یتیم اس وقت تک یتیم رہتا ہے جب تک بالغ نہ ہوں یہ بیان میں ہم نے سنا یتیم نا جو, جو نابالغ بچہ یا نا شفقت سے صدقہ خیرات کرنے کا کہ ایک درہم صدقہ کرے سات لاکھ درہم صدقہ کرنے کا ثواب سبحان اللہ دس آیتیں قرآن کی پڑھنی آج ابھی سے وقت شروع ہو چکا آشورے کا کل مغرب تک آپ دس آیت قرآن کے پڑھے یاسین شریف پڑھ لے آج رات کو کہ جو یاسین شریف رات کو پڑھتا ہے اگر اس رات اس کا انتقال ہو جائے تو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا صبحوں میں یاسین شریف پڑھنے کا معمول ہو تو جتنے بھی جائز مقاصد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے تو یہ تلاوت قرآن کا معمول ہو اور واقعی یہ وہ عوامل ہیں کہ جن کو چھوڑ کر آج ہم کس حال پر ہیں یہ کوئی مطلب دھکی چھپی بات نہیں ہے تو میٹھے میٹے اسلام بھائیوں مدنی چرن کے ناظرین اس معاملے میں دعوت اسلامی نے اس معاشرے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے جی ہاں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے کہ آج ایسے بہت سے گھر ہیں کہ جن میں خصوصیت کے ساتھ دعوت قرآن کا معاملہ ہوگا پھر اسی طرح یہ جو نیاز کا اہتمام وہ بالخصوص یہ جو سات کے سن کے اناج پکانے کا جس کو امیر علیہ وسلم نے کھچڑے کا نام بھی ارشاد فرمایا کہ اس کو کھچڑا کہنا چاہیے کیوں وہ حلیم نہیں کہا جاتا اس کی وضاحت فرمائی تو اب یہ وہ ادب کے معاملات ہیں کہ جناب اس پر وہ اگر عمل کیا جائے تو برکت ہی برکت ہے اور عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ تو ایسی برکت والی باتیں پھر اسی طرح روزہ رکھنے کے حوالے سے غسل کرنے کے حوالے سے الحمدللہ للہ سرما لگانے کے حوالے سے ہم نے یہ باتیں سنی مریض اگر ہیں ہماری لسٹ میں کہ جناب فلا فلا مریض ہیں عیادت کر لیں ثواب کما لیں بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ڈھونڈ کر نمازیں جنازہ ادا کریں سبحان اللہ تو بہرحال یہ وہ معاملات ہیں کہ اگر یہ کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک ایسی لذت ہے ایک ایسی چاشنی ہے ایک ایسا مطلب ایک ایک وہ کیفیت ہوگی کہ واقعی میں نے کچھ واقعی پایا اور یہ الحمدللہ بزرگوں کا بھی ایک خصوصی فیض نصیب ہوتا ہے کہ جب ان کے معاملات جو بیان کرتے ہیں عمل ہوتا ہے تو ان کی بھی خصوصی دعائیں ہوتی ہیں اور امیر علیہ وسنت کی برکتیں الحمدللہ دنیا بھر میں جو آج مسلمان مطلب دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلمان جو کل تک رمادان کے روزے نہیں رکھتے تھے آج الحمد للہ یا میر السنت کے فیضان کی ایسی برکتیں ایسی بہاریں نصیب ہوئی کہ آج وہ آپ کو محرم شریف کے نفلی روزے رکھتے نظر آتے ہیں پیر شریف کے روزے رکھتے نظر آتے ہیں وہ جو عید کی نماز نہیں پڑتے تھے آج وہ فجر میں سدائے مدینہ لگا کر مسلمانوں کو نمازوں کے لیے جگا رہے ہیں وہ جو کل تک فیشن کے اڈوں کو آباد کرنے والے تھے آج وہ آشقان رسول مدنی قافلوں میں سفر کر کے اللہ کے گھر کو آباد کیے ہوئے ہیں اور نیکیاں کر رہے ہیں بہرحال میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یہ بات جو ہم نے سنی کھچڑا بنانے کے حوالے سے اگرچہ امیر علیہ سنت نے اس کی وضاحت فرمائی پھر بھی آئیے مزید ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام میں کھچڑا پکانے کی یہ اصل کیا ہے اس کی آئیے امیر علیہ سنت کی زبانی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں صلو علی علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم وعلیکم و السلام حضرت صاحب سے میرا ماہ مورم میں جو عموماً کھچڑا بگایا جاتا ہے اس کی اصل کیا ہے دیکھیں اصل جو ہے نا انہوں نے اصل پوچھی ہے لفظ ہے اصل یعنی بنیاد اس کی کہ یہ کھچڑا کیسے رائج ہوا شاید یہ اگر پوچھنا مقصود ہے تو اب یہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ جب مارکہ کربلا ختم ہوا یزیدی لشکر جو تھا انہوں نے اپنے مقتولوں کو دفن کر لیا اور پہلے بیت تہر کے نوشگفتہ پھولوں کو ان کے جوانوں کو اور شہیدوں کو یوں بے گوروں و کفن چھوڑ گئے یہ جب وہاں سے کوچ کر گئے تو قریبی کوئی گاؤں غالبان مکہ میں گادریا بھر کسی قریبی گاؤں سے کچھ لوگ وہاں آئے اور انہوں نے اہل بیتے اتار کہ جو شوہ تھے ان کی تدفین کی اور ان کے ایسال ثواب کے لیے کچھ اناج چاول گیہوں کڑک جس کو آپ بولتے ہیں کچھ دالیں اس طرح مکس کر کے کوئی غذا تیار کی وہ کھچڑا وہ یعنی کہ مکسچر وہ کھچڑا سا بن گیا یا کھچڑا ہی بن گیا جس کو حلیم بھی آج کل بولتے ہیں مجھے حلیم بولنے مزہ نہیں آتا حلیم اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے تو اب یہ کہ اب یہ الف لفظ بول کر میں کہ میں اس کو کھاتا ہوں مزہ نہیں آتا کہنے میں جائز ہے جو لوگ کہتے ہیں گناہ گار نہیں کھچڑا جب اس کا متبادل لفظ موجود ہے تو نے یہ بولتے کھچڑا تو وہ کھچڑا انہوں نے اصال ثواب کے لیے پکایا تھا یہ تاریخ کا واقعہ ہے اور عیسال ثواب کی اصل شریعت میں موجود ہے ایسا ثواب کرنا جائز ہے دعائیں مغفرت بھی ایک طرح سے ایسا ثواب ہی ہے کہ مرنے والے کو بعد میں فائدہ پہنچایا ہم نے دیکھا جائے تو یہ نماز جنازہ اگرچہ فرض کفایا ہے لیکن ہے ایک طرح کا عیصال ثواب ہی کیونکہ وہ نماز جنازہ سے مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے اس میں دعا مانگی جاتی ہے بلکہ خود نماز جنازہ کے اندر دعا مانگی جاتی ہے میت کے لیے بھی دعا مانگی جاتی ہے تو بہرحال یہ کہ حصہ لے سو آپ کے لیے اور بھی روایتیں اور اس زمن میں فاتحہ کا طریقہ یہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جو مکتبت المدینہ نے چایا کیا ہے جس میں وہ اگر کوئی وسوسے ہو تو انشاءاللہ پڑھیں گے دور ہو جائیں گے تو یہ ہے اصل کھچڑے کی ایک تاریخی مطلب بات اگر بالفرد اصل نہیں بھی ہے چلو نہیں ہے یہ واقعہ بھی چلو ہم آپ ریفیوز کر دو گے بھائی تاریخ کا پتہ نہیں کیا ہے اور کیوں ہے چلو ہوگا تو کھچڑے میں مختلف اناج ڈالے جاتے ہیں گوشت ڈالا جاتا ہے پھر گھی تیل مسالہ وغیرہ ڈال کر ایک غذا پکائی جاتی ہے ٹھیک ہے نا اس کو کھچڑا بولتے ہیں اب بولو کہ آپ ثابت کرو تو پہلے میں آپ کو بلوں گا کہ آپ کی بریانی ثابت کرو پھر میں کھچڑا ثابت کرتا ہوں آپ اے چوٹی کا دور لگائے ادھر سے لے کر زمین سے بادلوں سے ٹکرا پھر گرے آپ بریانی قرآن حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں تو میں بیٹھا ہوں کوئی مجھے ثبوت دے دے مدنی چینل کا کوئی نازیر جو ہے وہ مطلب ہم کو پیغام دے دے کہ بھائی وہ بخاری شریف کی فلا روایت میں بریانی کا ہے چلو بخاری شریف کی نہیں بخاری میں سب خیر صحیح ایک اصطلاح صحیح یعنی غلط مقابل صحیح نہیں کیونکہ صحت کے اعتبار سے وہ صحیح ایک اصطلاح ہے اور جو حدیث صحیح نہیں وہ غلط ہوتی ہے ایسا بھی نہیں بہت ساری اقسام ہیں تو ضعیف حدیث سے ہی ثابت کر دیں کرتے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے یا کسی صحابی نے بریانی کھائی تھی جو مروجہ بریانی کہ ہم کھاتے ہیں کبھی بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے تو جو اصل بریانی وہ کھچڑے کی بریوں اپنے طے کر لیں گے آپ کی بریانی جب آپ کو اچھی لگتی ہے تو ہم شوہدائے کربلا کے اشارے سے اپنے کھچڑا بنائیں تو آپ کو کیوں اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے آپ کو نہیں بھاتا آپ کا پیٹ خراب ہے اس کو ہزم نہیں کر سکتا تو آپ نہ کھائیں ہمیں تو کھانے دیں تو انشاءاللہ شاء اس نے عقیدت سے اہل بہت اطار کے نام پر پکا ہوا کھچڑا کھائیں گے تو پیٹ کا درد بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گا اس نے عقیدت عقیدت ہوگی تو ان اللہ یہ جو نیاز کا جو کھانا ہوتا نا یہ اس میں شفا ہوتی ہے صحیح مان, اے, یقین مان ہے عقیدت ہونی چاہیے نفس نہیں ابھی اب کھچڑا اپنے کو من پسند ہے تو اب وہ تبر رکتے کر وہ ڈال دیا ڈالتے گئے ڈالتے گئے انڈیلتے گئے, گئے. پتہ چلا کہ صاحب وہ آتے بھر گئی اور یہاں تک گلے تک آ گیا پیٹ سارا بھر گیا اور دل نہیں بھرا تو بھی اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے تبر رکن اگر پیٹ میں گنجائش کے مطابق آپ نے اس کو تناول فرمایا امام علی مقام اور اہل بیت کی عقیدت کا پہلے جام پی کر تو انشاءاللہ دیکھنا آپ کی بیماریاں دور ضرور ہوں گی ان صلو, صلو اللہ تک سل محمد صلی اللہ تعالی محمد ولاسحب و شیطان جو ہے وہ دیکھیں کس طرح سے مختلف ہیلے بہانے مطلب اپناتا ہے اور کس طرح سے وص سے دے کر ہمیں کئی ایسے معاملات سے اس نے روکا ہوا ہے اور مدنی چرن کے ناظرین میں سے بھی میں ان ان حضرات کو ناظرین کو دعوت دوں گا کہ جو اس عادت سے اگرچہ پہلے فیضیاب ہوتے تھے لیکن طرح طرح کے وسوسوں کا شکار ہو کر کہیں ایسا تو نہیں کہ اس عادت سے محروم ہو گئے ہوں گھر میں یعنی اگر پرانے دور میں دادا دادی کا دور تھا نانا نانی کا دور تھا تو جناب اتنی عقیدت محبت یہ سب کچھ ہوتا تھا اور اب نہیں ہے تو الحمدللہ امیر علیہ سنت نے عقلی یعنی اور نقلی دلائل لے کر دونوں طرح سے ہمیں سمجھایا اور پھر جو اعتراض جو وسوسہ پیدا کرتے ہیں ان کو اگر ہمیں مزید معلومات کرنی ہے تو وہ بریانی کا جو حوالہ دے کر امیر علیہ سنت نے فرمایا تو یہ ایک بہت ہی مطلب مطلب پھول ہمیں ملا کہ حسن عقیدت سے اگر اس تبرک کو کھایا جائے گا اس نیاز کو کھایا جائے گا تو کتنی پیاری بات علماء کے حوالے سے بیان کی کہ نیاز کے کھانے میں شفا ہوتی ہے کیوں نہ ہو کہ کن کی یاد بنائی جا رہی ہے کن کو اِسال ثواب کیا جا رہا ہے تو اب یہ تو الحمدللہ للہ کانسیپٹ کافی حد تک ہمارا کلیئر ہوا ہوگا کہ ہمیں نیاز کا اہتمام کرنا ہے اور بعض اوقات بزرگوں کے جو واقعات پڑھتے ہیں خود سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ کثرت سے لوگوں کی دعوتیں کیا کرتے تھے تو کسی نے کہا کہ یا شیخ لا خیر افیل الاسراف کہ یہ جو فضول خرچی ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے تو آپ نے جواب و نرشاد فرمایا لا اسراف افیل خیر کہ جو خیر اور بھلائی کے جو کام ہے اس میں کوئی فضول خرچی ہی نہیں ہے تو در حقیقت اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا اور پھر کھانا کھلانے کے حوالے سے الحمد ہم نے گزشتہ دنوں جو نگرانی شورا کے مدنی مکالمے کا سلسلہ ہے آٹھ بجے سے براہ راست اس میں الحمدللہ سے بہت ہی مستند روایتیں بیان ہوئی خود ہمارے دارالفتا کے اسلام بھائی نے بھی کئی روایت بیان کی تو اس سے اور مزید تقویت ملتی ہے کہ مسلمانوں کو کھانا کھلانے کی کس قدر زیادہ اجر و ثواب ہے اب یہاں پر دیکھیں امیر علیہ سندر نے صرف ہمیں یہ ترغیب نہیں دلائی بلکہ اب یہ قدم اور آگے بڑھتا اور اب اگر ہم نیاس کا اہتمام کرتے ہیں اور آآ آآ لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اور جناب آئیے جناب ہم یہ سید شہدا امام علی مقام امام حسین کی نیاز کی ہے اب یہ نیاز کیوں ہو رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان نے اولن تو اپنے نمائندے بھیج کر چیلے چاٹے بھیج کر اس نے ہم کو اس نیاز سے ہی روک رک رکھا تھا ہم نے کہا کہ نہیں جناب ہم نے مدنی چینل پہ دیکھ لیا اور الحمدللہ امیر علیہ سنت کا بیان سن لیا اب ہم خوب دھوم دھام سے نیاز کریں گے تو یہاں پر بھی شیطان حملے کرے گا اور وہ کیا کرے گا آئیے امیر علیہ سنت کے اس مدنی گلدستے میں ہم اس موضوع پر بھی کہ نیاز کرنی ہے لیکن کیسے کرنی ہے کن باتوں کی احتیاط کرنی ہے اس کے بارے میں تربیت حاصل کرتے ہیں سلو الحبیب سلحت عالانا محمد تو اب نیاز پہلے تو کرنا کاہے کے لیے واہ واہ ہوگی ہو بڑا عمدہ کھچڑا پکا تھا تو یہ تعریف ہے سننے کے لیے کرنا ہے یا اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے پہلے یہ طے کر لے اب اگر اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے کہ یہ نیاز کرنا ظاہر ہے تین افسے ہی تو کار سماپ ہے اب اس میں موان شرعیہ داخل ہو جائیں گے تو پھر مسئلہ بڑا گڑبڑ ہو جائے گی تو اب ایک امر مستحد ہے ایک نیک کام ہے اگر نیاز آپ زندگی پر نہیں کرتے گناہگار نہیں ہے جبکہ اس کو ناجائز نہیں سمجھتے ناجائز سمجھیں گے تو گناہگار ہوں گے کہ یہ شریعت پر افترا ہوگا آپ کا شریعت پر تومت ہوگی جس کو اللہ رسول نے ناجائز نہیں کہا آپ اس کو ناجائز کیوں کہتے ہیں نہیں کھاتا آدمی اگر نہیں موقع ملا نہیں کھایا تو ٹھیک ہے اس سے نفرت کر کے نہیں کھایا تو پھر پھنسے گا کہ نفرت کیوں کی اس سے تو مارا لیے کہ اس میں گلیاں بند کر دینا پھر رات بھر ادھر شور مچانا دو دو سے کہکے لگاتے ہیں اور جنابے والا بڑے بڑے بلب روشن کرتے ہیں وہ بلب روشن بھی کیسے کرتے ہیں کنڈے مارے کنڈا یہ کنڈا ناجائز پھر کے چلاتے ہیں اور ساری رات اتنا شور بھیا ٹھیک ہے نا آج بجاتے ہو لیکن وہ پتہ ہے کہ تلاوت بھی زور سے نہیں کر سکتے جبکہ کسی کی نیند میں خلل پڑ رہا ہے نہ تلاوت کر سکتے ہیں نہ ذکر و اثکار کر سکتے ہیں نہ ناد شریف پڑھ سکتے ہیں نہ منقبت پڑھ سکتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو کسی کی نیند خراب ہو کسی کی عبادت میں خلائی ہو کوئی نماز پڑھتا ہے اس کو تکلیف ہو تو زور سے تلاوت بھی جہاں من آئے تو وہاں یہ آپ کا مطلب یعنی کہ اس طرح نیاز کرنا کیسے مطلب اس کی اجازت ملے گی تو اب نیاز بے شک کریں جتنا کرتے ہیں اس سے اللہ تعالی آپ کو اور دے دس دے گئے اگر آج شوریہ کی نسبتیں کرتے ہیں اللہ اتنا دے کہ آپ ایک دیں گے کریں اور برکت دے اللہ تعالیٰ لیکن اس کو کسی کو بھی تکلیف نہ ہو چندہ بھی جب کرے تو چندہ بھی کرنے کا جو انداز آج کل دیکھا گیا ہے وہ جس طرح مت اڑی کر کے اگلے کو بلیک میل کر کے چندہ لیا جاتا ہے یعنی جب تک وہ نہیں دے گا نہیں ٹلیں گے اور اگلا جو ہے وہ بےزار ہو کر یا چندہ مانگنے والے کے شر سے بچنے کے لیے دیتا ہے اب چونکہ اس کو نہیں دے رہا اس لیے شاید یہ رشوت کی تعریف میں نہیں آئے گا ورنہ تو رشوت کی تعریف میں بھی وہ آ جاتا کہ اگر اسی کو دے رہا ہے تو تو اس لیے وہ چندہ مانگنا جائز ہے لیکن اس طرح کے اس میں نہ اپنی عزت خراب ہو سر آپ ضد کریں گے اڑی کریں گے داداگی جی کریں گے آپ کی عزت خراب ہوگی اس پر آپ کا امپریشن خراب پڑے گا وہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے بیچارہ دے گا تو اس نے کیا چندہ دیا اور کیا اس کی عقیدت اور کیا آپ کو ملے گا ثواب یہ تو سب گناہ بھرا ہی سلسلہ اس طرح آج کل ایک تعداد ہے جو کرتی ہے جس طرح چندہ لیتی ہے مجھے پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے یہ سارے تماشے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے میں نے بھی دیکھے حضرت شاہ عبد الرحیم علیہ رحمت اللہ ال کریم یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی کے والد صاحب تھے یہ ہر سال جشن ولادت کے موقع پر نیاز کرتے تھے خود فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا یہ شاہ وزی اللہ صاحب نے اپنے والد صاحب کا یہ واقعہ نقل کیا بارگارت میں نظر کرتے تھے ایک بار ان کے پاس سوائے بھنے چنے کے بھنے چنوں کے کچھ بھی نہیں تھا بھنے ہوئے چنے جس کو ہم میمن لوگ دالیے بولتے یہ وہی ہے بھنے ہوئے چنے بھنے ہوئے چنوں کے سوا کچھ نہیں تھا تو انہوں نے بنے ہوئے چنوں پر فاتیا پڑ دی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اِسالے ثاب کر دیا نیاز کر دیے عوام کے لیے جب ہم کریں نا یہ سال سواب تو اس کھانے کو فاتحہ بولتے ہیں اور بزرگوں کے لیے کریں تو اس کو نیاز اور نظر بولتے ہیں بات ایک ہی ہے مقصد اال ثواب ہے وہ نام نام میں یہ جیسے کہ کوئی عام چھوٹا فرد آئے گا تو, تو بیٹھو کوئی بڑا آئے گا تو آئیے تشیف رکھیے بات تو ایک ہی ہے دونوں ہی بیٹھیں گے لیکن الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہو گیا بڑا ہوگا تو وہ فرمایا اور چھوٹا اس پر کہا تو یہاں یعنی انہوں نے چنے جو تھے بارگار رسالت میں نظر کیے اسال سواب کیا رات سوئے سرکار نامدار مزید کے تعداد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا اور وہی چنے سرکار صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم کے پاس رکھے ہوئے خدمت میں حاضر ہیں اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم مسکرا رہے ہیں تو تم جو اتنی لوٹ مار کر کے پکا دے ہو کبھی دیدار ہوا تم کو بتاؤ میرے جشن ولادت کے لیے اتنا لاکھوں کا چراغ کرتے ہو لوٹ مار کر کے کندے لگا کر ایماندار کے ہوتا کبھی دیدار ہوا سرکار مسکرا رہے ہیں تمہاری روشنیاں دیکھ کر یہ چنے جو تھے یہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہوئے اور ہمارے لاکھوں کروڑوں روپے کے یہ چراغاں اور یہ لاکھوں ہزاروں دے گے پتہ نہیں مقبول ہوئی یا نہیں ہاں جو اخلاص کے ساتھ کی وہ انشاءاللہ مقبول ہیں لیکن لوٹ مار کی مقبولیت کی دعا میں بھی بتانے کا حکم لگ جائے گا وہ تو ہری ہرم جو دادا گیری کر کے پیسہ لیا کسی کو دھوس دھمکی دے کر گالیاں نکال کر اس کو تڑیاں دے کر بلیک میل کر کے تو یہ تو لینا ہی حرام ہے اور جاننا لے جانے والا کام ہے اس سے مالا نیاز کرنا کا بھی جائز ہو جائے گا اور اس کا کھانا کا جائز ہوگا نیاز تو وہ ہوگی کہ جو مالے حلال سے ہو خوش دلی کے ساتھ کسی نے آپ کو دیا اور آپ نے اس کو لیا یا آپ نے پلے سے کیا کوئی سو نہیں آپ غریب آدمی ہیں تو وہ ایک اللہ کے نیک بندے کا واقعہ بتا دیا اگر آپ غریب ہیں مسکین ہیں خرچہ نہیں کر سکتے پیسے نہیں ہیں اول تو نیاز کرنا کوئی فرض و واجب نہیں ہے کرے تو ثواب ہے نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے زندگی بھر کسی نے نیاز نہیں کیا تو اس کی کوئی آخرت میں پکڑ نہیں ہے جبکہ اس کو ناجائز نہ سمجھتا ہو اور ناجائز سمجھ کر رکھ رکھاؤ کے لیے کیا تب بھی اس کی پکڑ ہے ناجائز سمجھائی کیوں تو خیر تو اب اگر آپ غریب ہیں مسکی نے نیاز کرنا آپ کی عقیدت ہے ہی ہے کرنا ہی کرنا ہے تو ٹھیک ہے چنوں کی مثال آپ کے سامنے اب تو چنے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو روٹی کھانے کے لیے تو پیسے ہوتے روٹی تو کھاتے ہو نا گھر میں کتنی کھاتے ہو اچھا تین روٹی کھاتے ہو چلو امام میں عالیہ مقام جنہوں نے تین دن تک بھوک اور پیاس برداشت کی ان پیاسے اماموں کی یاد میں ایک وقت تین روٹیاں آپ نیاز میں کسی کو کھلا دیں تو پھر آپ کی عقیدت کی پیمائش بھی ہو جائے گی ذرا کسوٹی بھی ہو جائے گی آپ واقعی عقیدت بنے کیا ایک وقت کا کھانا ترک کر کے آپ نیاز کھلاتے یہ تو نہیں ہو سکتا جب نہیں ہو سکتا تو میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں بالکل آسان نیاز کی نیاز ہو جائے اور آپ کا پیٹ بھی بھر اسی ایک وقت کے کھانے پر آپ نیاز کی فاتحہ پڑھ لو اور کسی کو ایک نوالا بھی مت کھلا خود ہی چٹ کر جاؤ تب بھی نیاز ہو جائے گی یہ وہ خوبصورت انداز ہے جو یوں سمجھے کہ ہر چھوٹا بڑا مرد عورت یہ اس کو پسند کر رہے ہیں اور الحمد للہ میر سنت کے اس انداز کو جو دیکھا گیا اور دنیا بھر سے جو مدنی چینل کے ناظرین نے اس میں اپنا جو فیڈ بیک دیا جو اپنے تاثرات دیے وہ یہی ہے کہ اب تک تو ہمیں اس کا خیال ہی نہیں تھا ہم نے تو اسی طرح سے کیا الحمد امیر علی سنت کے ان مدنی مذاکروں میں ملنے والے ان مدنی پھولوں سے اپنے آپ کو سجائیے انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی راحت پائیں گے موت کے وقت بھی راحت ہوگی قبر میں بھی راحت ہوگی اور انشاءاللہ قیامت میں بھی راحت ملے گی اور جن بزرگوں سے محبت کی ہے جن کرام سے عقیدت رکھی ہے تو انشاءاللہ اللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ قیامت کے دن بھی انہیں ان کا قرب ہمیں نصیب ہوگا جنت میں آقا کے قدموں میں ان ہستیوں کے ساتھ انشاءاللہ اللہ ہمارا بھی انجام ہوگا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی برکت نصیب فرمائے آمین بجا النبی جن امین ثم واہ تعالی علیہ وسلم علی حبیب سم واح تعالی علی محمد